يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم اسلامي اخاي الله تبارك وتعالى كا ہم بندوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک ایسی مخلوق بنایا جسے تمیز اور سمجھ بوجھ عطا کی گئی ہے یقیناً <تصح> یہ نعمت اتنی عظیم نعمت ہے اقل سمجھ فائدے اور نقصان کی تمیز اتنی عظیم نعمت ہے جس کا ہم صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے بالکل ہمارے ہی جیسا ایک انسان جب اس کے دماغ میں ہلکا سا خلق ہو جاتا ہے وہی ہاتھ وہی پیر وہی آنکھیں وہی زبان لیکن ایک صحت مند باتمیز انسان اور اس پاگل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے اللہ نے ہمیں تمیز عطا کی ہے جب دسترخوان پر بیٹھے ہیں کوئی معمولی سی ایسی چیز جسے انسانی طبیعت گھن کھاتی ہے اگر ہمارے برتن میں گر جائے تو ہم فوراً اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہی انسان جب اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے تو کوڑے دان میں اپنا منہ ڈالتا ہے اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ لیتا ہے زبان سے ایسی باتیں کہتا ہے جس کا اسے خود کو علم نہیں ہے اللہ نے یہ عقل عطا کی کتنے شکر گزار بننا چاہیے لقد خلق نل انسان فی احسنی ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا یہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے یہ جو تمیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اگر اس سے ہم صرف دنیا داری سوچتے ہیں ہمارے پیدا کرنے والے کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں اس کی مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو ایسے صورت میں اس عقل سے حقیقت میں ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو دنیا داری کی بڑی بڑی باتیں جانتے ہیں ہو سکتا ہے ترقی کی بہت ساری چابیاں انہوں نے ایجاد کی ہوں ہو سکتا ہے ہوائی جہاز بنا لیے ہوں ہو سکتا ہے چاند پر جانے کی سوچ رہے ہوں جا رہے ہوں ہو سکتا ہے ترقی کی اور بہت ساری چیزیں بنا رہے ہوں لیکن اگر حقیقت میں انہوں نے اپنے خالق حقیقی کو نہیں جانا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے تو یہ سب کچھ کر کے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے دنیا وہ غافر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی کی ظاہری چیزوں کو بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں اچھے انجینئر بن سکتے ہیں باریک سے باریک چیز بنا سکتے ہیں لیکن آگے اللہ نے فرمایا وہ ہم آخرت ہم غافل لیکن وہ آخرت سے غافل ہیں یہ نادانی ہے یہ محرومی ہے دنیا کی عزت دنیا کی شہرت دنیا میں اپنے نا آپ نے نام کمایا دنیا میں آپ کا نام تاریخ میں لکھا گیا اگر آخرت کو آپ نے نہیں سنوارا اپنے خالق کو آپ نے نہیں پہچانا تو یہ سب کچھ کر کے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کیجیے آج جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے مطابق آدم علیہ سلاۃ وسلام کی تخلیق کے بارے میں بیان ہونا تھا لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اس سلسلے میں شریک ہونا چاہتے ہوں حاضر نہ ہو سکے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ وقت کے اعتبار سے عبرت کی کچھ باتیں ایک دوسرے سے کر لیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے خود انسان میں انسان غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اس میں سوچے اس کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں یہ پانی جسے ہم پیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کن کن حالات میں بدلتا ہے یہ پانی بہت ہی زیادہ ٹھنڈا کر دیا جائے تو برف بن جاتا ہے اللہ کی قدرت سے ہے اس پانی کو اگر ابالا جائے تو یہ بھاپ بن کے اڑتا ہے کون اڑاتا ہے اللہ تبارک و تعالی و یونش صحاب اللہ تبارک و تعالی بو جھل بو کو چلاتا ہے قرآن میں اللہ نے کہا کتنے بو ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ابھی میں آ رہا تھا صبح سالم سے بہت ہی تیز بارش ہو رہی تھی اور یہاں پر بالکل سوکھا ہے کس نے برسایا بارش کو اگر ہم لوگ چاہیں کہ پورے منتقے کو گیلا کریں کتنا پانی بہانا ہوگا کتنا وزن ہوگا اس پانی میں اسے کون اڑا رہا تھا اللہ نے کہا ویونشی اس اللہ تبارک و تعالی بو جھل بادلوں کو چلاتا ہے ہواؤں میں اڑاتا ہے وہ یو سب بہر ادبی من تمقی آگے اللہ فرماتا ہے کہ بجلی اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرتے ہوئے اللہ کی تصبیح بیان کرتی ہے یہ بجلیاں جو گرجتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تصبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گرج کی جو آواز ہمیں سنائی دیتی ہے اس فرشتے کی ہانک ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے اللہ کی کمال قدرت سے ہے تو میرے محترم بھائیو یہ ایک نظام ہے دنیا جسے اللہ تعالی نے بنایا ہے اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آدمی ہر چیز کو یہ نہ سوچے کہ یہ طبیعی طور پر ایسے ہی ہو جاتی ہے صحیح ہے سمندروں میں پانی ہے دریاؤں میں پانی ہے دھوپ سے یہ پانی بھاپ کی شکل میں جاتا ہے بادل کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد برستا ہے لیکن اس دقت کے ساتھ اس نظام کو چلا کون رہا ہے بھاپ بننے کے بعد پانی کو اڑنے کی اجازت کون دے رہا ہے یہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر ہوتی نہیں ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے جس میں ہم قدم رکھے ہیں اس کی دسویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ دسویں محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے پچھلے ایک سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روزہ رکھا دسویں محرم کا ایک سبب سے رکھا جب آپ مدینہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود جو کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی موسا علیہ صلاحت واللام کے پیروکار سمجھتے ہیں جو کہ موسا علیہ صلاحت وسلام کی تعلیمات سے حقیقت میں بہت دور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دسویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اور ان کے پیروکاروں کو فرعون کے ظلم سے آزاد کیا فرعون کو اور اس کی فوج کو اللہ تبارک و تعالی نے دریا میں ڈبو دیا تو یہ محرم کی دسویں تاریخ کا واقعہ تھا جس کے شکریہ میں اللہ کے نبی موسا علیہ السلاۃ والسلام نے روزہ رکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق موسم منکم موسا علیہ السلاۃ والسلام کے تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں اسی لیے آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اس واقعے پہ غور کریں وہی پانی ہے یہی پانی ہے جو کہ حقیقت میں بہتا ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہوا ہاں طبیعت نے اسے روکا اچانک وہ رک گیا یا اللہ کے حکم سے رک گیا تو میرے محترم بھائیوں کوئی بھی چیز دنیا کے اندر خود بخود نہیں ہوتی پانی کے اندر بھی بہنے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے اور جب اللہ چاہے اس طاقت کو اس سے چھین لیتا ہے آگ میں اللہ تعالیٰ نے جلنے کی طاقت رکھی ہے لیکن جب ابراہیم کو جلانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس آگ کی طاقت کو چھین لیتا ہے تو آگ خود بخود جلاتی نہیں ہے پانی خود بخود بہتا نہیں ہے بھانپ خود بخود اڑتی نہیں ہے بادل خود بخود چلتے نہیں ہیں بارش خود بخود برستی نہیں ہے بلکہ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوتا ہے اسی میں غور کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے غور و فکر کا حکم دیتا ہے کتنی دیر تک ہم بغیر سانس کے زندہ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے تھوڑی دیر میں دم گھٹ جائے گا مر جائے گا ماں کے پیٹ میں سانس کون مہیا کرتا ہے اسی لیے اللہ فرماتا ہے وفی انفو سی کم افلاطوسی تم خود میں غور کرو تو بڑی نشانیاں پاؤ گے تم دیکھتے کیوں نہیں ہو غور کیوں نہیں کرتے ہو جو لوگ ڈاکٹر ہی جانتے ہیں جانتے ہوں گے اگر کسی کا بلڈ گروپ بی پلس ہے اسے دوسرے گروپ کا خون دیا جائے تو کیا ہو جائے گا مر جائے گا ایک جسم میں دو مختلف گروپ کے خون جمع نہیں ہو سکتے ماں کا خون الگ ہے بچے کا خون الگ ہے ماں کے پیٹ میں اسے جمع کر رہا ہے کون اللہ تبارک و تعالی جس سے کوئی چیز اللہ کے لیے محال نہیں ہے مستحیل نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے زندے سے مردے کو نکالتا ہے مردے سے زندے کو نکالتا ہے مٹی سے انسان کو بناتا ہے انسان سے پھر مٹی بنا دیتا ہے یس عال ما یشہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی اس قدرت پر ہمیں حقیقی طور پر یقین آ جائے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے سامنے اگر پورے دروازے ہم بند پائیں گے تب بھی ہمارے سامنے امید کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ملے گا کیونکہ ہمارا ایمان بن جائے گا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ یقین ہم میں آ جائے یہ ایمان ہم میں آ جائے تو جب دنیا کے سارے دروازے بند ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا دروازہ ہمارے سامنے کھول دے گا اور یہی فرق ہے سچے ایمان میں اور ایمان کی کمی میں اللہ کے نبی موسا رسرت وسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اللہ کا حکم تھا حکم کی تعمیل ضروری تھی اللہ جو حکم دیتا ہے بندے کو اسے پورا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے موسا سے کہا کہ میرے بندوں کو لے کر تم نکل جاؤ نکل گئے موسا علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ فرعون پیچھے آئے تو کیا کروں اس کے پاس لشکر ہے ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے کوئی سوال آپ نے نہیں کیا اور اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو بغیر کسی چوں کے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نکل پڑے اللہ آزماتا ہے بندوں کو اللہ بندوں کی آزمائش کرتا ہے بغیر دریا کے بھی اللہ تعالی فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر سکتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ سلاۃ وسلام اور ان کی قوم کی آزمائش کی دریا کے قریب پہنچ گئے اب سامنے راستہ نہیں ہے پیچھے سے فرعون اپنا بھاری لشکر لے کر فوج کے قریب تک موسا علیہ سلاۃ وسلام اور ان کے ساتھیوں کے قریب تک پہنچ گیا تب موسا کی قوم نے کہا ان لمود اب تو ہم مارے گئے اب تو ہم کو پکڑ لیا جائے گا کیونکہ جسے اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے سبب پر اس کے سامنے سارے دروازے بند نظر آتے ہیں قوم نے ہی دیکھا سامنے تو راستہ نہیں ہے دریا ہے اور پیچھے فرآون کا لشکر ہے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اسی لیے قوم نے کیا کہا ان نا مز <لَمُدرَكُون> ہم تو اب مارے گئے اب تو ہم پکڑے گئے لیکن جو لے کر چلے تھے اپنی مرضی سے نہیں چلے تھے اللہ کے حکم سے چلے تھے اللہ تبارک و تعالی نے مدد کا وعدہ کیا تھا انہیں یقین تھا کہ اللہ بچائے گا کیسے بچائے گا یہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کیسے بچائے گا اسی لیے موسا علیہ سلاۃ والسلام نے کیا کہا کل ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کو پکڑ لیا جائے ہم کو مار دیا جائے انبی سیاح دین میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ضرور ہدایت دے گا جو مجھے ضرور راستہ بتائے گا کیسے بتائے گا یہ خود موسا علیہ سلاۃ والسلام کو بھی معلوم نہیں ہے لیکن اللہ پر توکل ہے اللہ پر بھروسہ ہے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر پورے دروازے بند تھے وہاں پر ایسا دروازہ کھول دیا جسے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا سے کہا کہاسا کل بہر اپنے آسے کو سمندر پر مارو دریا پر مارو موس علیہ السلاط والسلام نے سوال نہیں کیا کیوں کس لیے اس سے کیا ہوگا حکم ہے اللہ کا کر بیٹھے یہی بندگی ہے ہم بندوں کو حق نہیں ہے اللہ تو یہ حرام کیا کس لیے یہ حلال کیا کس لیے اس میں کیا فائدہ ہے اس میں کیا نقصان ہے آپ کا باس جب کوئی بات بولے تو آپ کو ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کے لیے کہ کیوں کروں یہ اور بندے ہو کر اللہ تعالی سے پوچھیں یہ کیوں حلال کیا یہ کیوں حرام کیا لا لایوس الام فل وہ یوس اللہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا بندے جو بھی کریں گے اس سے پوچھا جائے گا تو اللہ نے حرام کیا مان لیں کہ یہ حرام ہے اللہ نے منع کیا مان لیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا کر بیٹھیں اللہ نے کیوں حرام کیا اس میں تو فائدہ ہے اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ قلت ادب ہے بے ادبی ہے بندے کو یہ زیبا نہیں دیتا بندہ تسلیم کرے مان لے موس علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق دریا پر لاٹھی مار دی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے دونوں طرف کا پانی قطعو دل بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح رک گیا کمال قدرت ہے اللہ تعالی کی جو چاہتا ہے کرتا ہے سوکھا راستہ دریا سے نکل گیا معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اپنے نبی موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ وسلاط و تسلیم کو بہت سارے معجرے دیے جو اللہ ہمیں مٹی سے بنا سکتا ہے کیا صالح علیہ سلاۃ والسلام کے لیے پتھر سے اونٹنی نہیں نکال سکتا مٹی سے ہمیں بنایا تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے پتھر سے اونٹنی نکالنا جو اللہ برف بنا کر اس پانی کو بہنے سے رکا سکتا ہے کیا اس اللہ کے لیے اس پانی کا رکانا کوئی بڑی بات ہے کوئی چیز محال نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی بات تو ایسی ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے نما امرح ادا ارادہ کن فن اللہ تبارک رکو تعالیٰ کی بات تو ایسی ہے کہ جب کوئی چیز بنانا چاہے کہتا ہے کہ بن جا تو وہ چیز بن جاتی ہے جب قیامت آئے گی اللہ ان سمندروں میں آگ لگائے گا آگ لگائے گا پانی میں آگ لگتی ہے اللہ چاہتا ہے تو لگتی ہے وہ ادل سجرت۔ جب سمندر جلا دیے جائیں گے پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر میخ بنا کر گاڑا ہے لیکن جب قیامت آئے گی یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے وہ چکون کل اہ منفوش پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے مانند اڑتے نظر آئیں گے پہاڑ اڑ سکتا ہے اللہ چاہے تو اڑ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نظام میں جو چاہتا ہے کرتا ہے یفعل اللہ, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو میرے محترم بھائیو پانی کو اللہ تعالی نے رکا دیا اللہ کے نبی موس علیہ السلاۃ والسلام پار ہو گئے ان کے ساتھی پار ہو گئے فرعون نے دیکھا جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہ دے اسے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی فراؤن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہتا ہوا پانی دو طرف پہاڑ کی طرح رکا ہوا ہے اللہ کے نبی موسا رحی سلاۃ والسلام کی نبوت کو ماننے کے لیے کافی نہیں تھا اللہ جی سے راہ ہدایت سے بھٹکا دے جسے ہدایت کی راہ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق نہ دے اسے کوئی توفیق نہیں دے سکتا بڑی بڑی نشانیاں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے پھر بھی اسے ہدایت نہیں ملتی اللہ ظالم نہیں ہے اللہ تباء رکو تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت سے نوازا ہے یہ اس کے فضل سے ہے اس کی مہربانی سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہمیں ہدایت ملی ہے ہماری عقل کی وجہ سے نہیں ہماری چالاکی کی وجہ سے نہیں ہم سے بھی چالاک ہیں جو ہدایت سے محروم ہے تو جو یہ ہدایت ملی ہے صرف اللہ کے فضل سے ملی ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اس ہدایت کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ہدایت ہم کو ملی ہے آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو نہیں ملی یہ جو ہدایت ہمیں ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نہیں ملی اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے اللہ کے شکر گزار بننا چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اگر اللہ ہدایت کسی کے مقدر میں نہ لکھے ساری دنیا والے مل کر اسے سمجھانا چاہے نہیں مل سکتی ہدایت فرعون نے بڑے بڑے آیتیں بڑی بڑی نشانیاں دیکھا دیکھا کہ پانی اسی طریقے سے کھڑا ہے یہ لوگ بچ کے نکل گئے اگر اس سے پہلے بھی وہ ہدایت مانگتا ہدایت پہ آ جاتا اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے نبی موسا علیہ سلا تو سلام لاٹھی پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے شروع میں اس نے اسے جادو سمجھا جادوگروں کو جمع کیا جادوگروں سے مقابلہ ہوا جادوگروں نے اپنے لاٹیاں اور رسیاں پھینک کر سانپ بنا دیے پورے میدان میں مقابلے کے لیے بعض روایات کے مطابق ستر ہزار جادوگر آئے تھے معمولی نے ستر ہزار جادوگری میں مشہور تھا فرعون کا دور بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے تھے اسی لیے کہا ہر اچھا جادو جاننے والا یہاں آئے مقابلے کے لیے جمع کیے گئے تنہا اللہ کے نبی موس علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے پورے جادوگروں کا مقابلہ کیا کس طریقے کا مقابلہ تھا قرآن میں اللہ فرماتا ہے فاؤ جسم موسا جب جادوگروں نے سانپ پھینک دیے رسیاں پھینک کر سانپ بنا دیے موسا علیہ سلاۃ کے دل میں بھی تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا بشریعت کے تقاضے سے کہ اب کیا ہوگا النا لا تخف ان کا انتل الکیما فیمنی کا يُفْلِحُ السَّاحِرُ سن اوسا <أَتَى> ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو جادوگروں نے جو کچھ بھی جادو کے زور سے کیا ہے یہ سب کو نگل کر رکھ دے گا یہ تو جادو کا مکر ہے اور جادوگر جو بھی کرے کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اللہ نے تسلی دلائی موسا علیہ السلاط والسلام نے لاٹھی پھینکی جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ تو جادو کے سانپ ہیں ہم تو جادو کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی موسا علیہ سلاۃ وسلام نے عصا جو پھینکا اس سے جو سانپ بنا ہے یہ حقیقی سانپ ہے جادو میں اور اس میں فرق ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا اسی لیے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے مومن بن گئے توبہ کر بیٹھے مقابلے کے لیے آئے توبہ کروڑ ہے جو مقابلہ کرا رہا تھا اس نے بھی یہ ساری حقیقت دیکھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہدایت نہیں لکھی تو ہدایت نہیں مل سکتی بڑی بڑی نشانیاں اس نے دیکھی صلاحت وسلام کی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چٹان پھٹ گئی اونٹنی نکل کے آئی اس سے بھی بڑی نشانی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا لیکن ہدایت اگر مقدر میں نہیں تھی تو ان کو بھی نہیں ملی تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہدایت سب سے عظیم نعمت ہے اسی لیے اللہ قرآن میں ہمیں سکھایا ہے کہ ہر رکعت میں ہم اللہ تعالی سے ہدایت مانگے اس دن المستقیم اے اللہ سرات مستقیم کی ہدایت فرما یعنی سراط مستقیم دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما یہ دعا ہم کرتے ہیں تو میرے محترم بھائیو فرعون بھی چل پڑا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لاتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر اس کا خاتمہ لکھا تھا تباہ ہو گیا جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس وقت اس نے توبہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے اس سے پہلے توبہ کرے توبہ قبول ہو جائے گی ابھی ہم اچھے خاصے ہیں اپنا پچھلا پرانا سب یاد کر کے توبہ کریں سچی توبہ کریں جو کچھ بھی ہم کیے ہوں اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہے توبہ میں سچائی ہے اللہ معاف کرے گا لیکن یہی جب ہم مرنے کے قریب ہو جائیں آنکھیں پتھرا جائیں روح حلق تک آ جائے اسی کو غرغرا کہتے ہیں اس وقت اگر ہم توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوگی کیوں قبول نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ بندے کے لیے بند کر دیتا ہے ہم بندے ہیں ہم سے اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا ہے ایک چیز یہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں کس پر غیب پر ایمان لائیں جب مرنے لگیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو دیکھیں گے فرشتے آ رہے ہیں روح قبض کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس وقت غیب غیب نہیں رہا دیکھنے کے بعد مان لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے ہر کوئی مان لے گا اسی لیے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آئے گا جب وہ مغرب سے نکلے گا جب مغرب سے نکلا ہوا سورج لوگ دیکھیں گے سب کے سب ایمان کی تمنا کریں گے لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا تو میرے محترم بھائیوں اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی ان عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کی عظمت کو جاننا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو پہچاننا چاہیے اسی اکیلے اللہ تبارک و تعالی پر توکل اسی اللہ تبارک و تعالی سے امید اسی سے اپنی ضرورتیں مانگنا اسی اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی ہم تمام کو عبادت کرنا چاہیے محرم کا مہینہ جو شروع ہونے جا شروع ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کیے ہوئے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے اس کی فضیلتیں ہیں ایک فضیلت یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے شہر اللہ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے اللہ کی طرف اگر کسی چیز کو منسوب کیا جائے تو اس چیز کی عظمت کے لیے کافی ہے جیسے دنیا میں گھر بہت سارے ہیں کون سا گھر اللہ کا ہے کا اللہ بیت اللہ وہ اس کے مقام اور مرتبے کے لیے ہے اسی طریقے سے محرم کا مہینہ کیا ہے اللہ کا مہینہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے استطاعت کے مطابق ہمیں روزے رکھنا چاہیے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے فرض روزوں کے بعد اگر فضیلت والے کوئی روزے ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں پورے مہینے کے روزے رکھیں ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑیں اپنی طاقت کے مطابق جتنے رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں روزے رکھیں مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا رمضان کے روزوں کے بعد فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے دونوں باتیں ایک ساتھ جوڑ کر بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد جو مقام تہجد کا ہے فرض روزوں کے بعد اس مہینے کے روزوں کا وہی مقام ہے پورے مہینے میں جس قدر ہو سکے آدمی روزے رکھے اور الحمدللہ اب تو دن چھوٹا ہے آسانی سے روزے رکھے جا سکتے ہیں آدمی رکھے لیکن دس محرم کے روزے کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑے بڑا خیر کا کام ہے عظیم کام ہے اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی سی محنت پر بہت بڑا اجر رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے گناہوں کی بخشش کر دے گا یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے موسا علیہ السّلاۃ والسلام کی سنت ہے اس پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال تک رہوں تو دس دسویں محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ محرم کی نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ آپ یہودیوں کی مخالفت کریں ایسا عمل کریں جو یہودیوں کے عمل کے مخالف ہو لیکن دسویں تاریخ کو روزہ رکھنا ایک نیک عمل ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے نو اور دس کو رکھ کر ان کی مخالفت کرنا چاہتے تھے نو محرم کا دس محرم کا روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اقولا وسطا فر اللہ علی وسا مسلم فستہ و فرح